ہے چھپی ہر زبان میں جٹے ہے انقلاب کے نعرے جہان میں آنا ہے صرف ایک ہی مہدی کا انقلاب جس کا ہے ذکر دیکھو حدیث و قرآن میں اللہ کا ہے نظام ولاقی ہر ایک نظام ہے فاصق جہان میں مولا ہے منتظر اٹھو جاگو حسینیوں تم کو پناہ ملے گی انہی کی امان میں اٹھو جہاں کو محدودی نعروں سے جگا دو باطل کے ہر نظام کو دنیا سے مٹا دو انتلاع مہدبی انتلاع انتلاع فکر نظریہ امام کے حضور ہو یا شہید کر بلا کے عشق میں ہی چور ہو بغیر اس بکرکر کربلا بکرش اس بلا کربلا کوئی سمجھ نہ پائے گا کربلا کو رسم بزم میں نہ ڈالنا آتے خدا کی اس سے جستجو جو نکالنا کا طرز زندگی کا طرز زندگی درز حق سکھائے گا نہ سکھو کے دشمنوں کو اپنے جان لو لڑو گے ان سے حشر تک یہ دل میں اپنے ٹان لو نظام دل اس طرح نظام دل اس, اس, اس, اس طرح زمین ہم پہ جائے گا, آئے گا, آئے گا بسی ہے بے ہے بے امان ہے جوانسینی کو تم پہ پیمانو ہے فکر نظریا تم فکر نظریا تمہاری فکر نظریا ہی تم کو مٹائے گا کربلا سے دے رہی ہیں آج بھی حرمت نبی پہ جان جو کر فدا یہ جگہ جائے جگہ ہی نجات بھی دلائے گا سے مت کہو امن بھی ساتھ ساتھ ہو گر کر بلا ہی اپنا مت سدے حیات ہو خدا کی دشمنے خدا जाएगा کل حسین تھا وہ آج بھی حسین ہے ہمارے دل کا ہے سکوں ہمارے دل کا چین ہے تو مشکلوں سے بات تو مشکلوں سے بات ہمیں تو, تو مشکلوں سے بس حسین ہی بچائے گا گا آئے گا, آئے گا علی کے دل کے چین کا جو بلام بڑھ گیا لخو میرے حسین کا جب میں اب تو دیکھنا دیکھنا میں اب تو دیکھنا لخو وہ رنگ لائے گا کا جو ہے راستہ وہ علی کا راستہ علی گے ہک کا راستہ حسین حق کا راستہ یہی تو یہی تو یہی ہے تو حق لیے ہوئے یہی تو حق لیے ہوئے تو حق لیے ہوئے امام اصر ام کے ساتھ انقلاب مت بپا کرو پہ جو ہمیں ہیں کچھ ان کا پاس بھی رکھو چھوٹے روئے حسین ہے جھٹے روئے حسین ہے جھوٹے روئے حسین ہے حسن نہیں جھکائے اے اے اے گا پشت سے وار کر رہی مئو مومنین کا جو اتلے عام کر رہی خدا کے قہر سے انہیں خدا کے قہر سے انہیں کو بھی بچانا پائے گا کے بعد آج ہے یہ لازمی کرے حسینی شہر گلی گلی شیت کالب جبھی کالا جبھی شہید کالا جبھی جہاں میں رنگ لائے گا کا ذکر آج بھی ہے چار سو جگہ جگہ سے جلس بھی گنبک رکھ والا ذکر والا علی بزرک والا کو حشر تک سنائے گا, آئے گا, آئے گا